نمبر سفر میں صوفی کے فرائض او فضائل سفر کے مسائل اگرچہ فقہ کی کتب میں مذکور ہیں اور وہ مسائل اس کتاب کا موضوع نہیں ہیں لیکن بائیں ہمہ فقہ کے ایسے بنیادی مسائل کو جو احکام شریعہ سے ہیں تبرکن سبیل اختصار یہاں بیان کرتے ہیں اولاً صوفی مسافر کے لیے تیمم موضوع پر مساح اور نماز قسر اور جمع فصلا کے مسائل کا جاننا ضروری ہے بس تیمم مرض کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں یا وضو ٹوٹ گیا ہے اور دوبارہ وضو کرنا ہے اور پانی موجود نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں تیمم جائز ہے علاوہ ازیں اگر پانی کے استعمال سے جان کے تلف ہو جانے کا خوف ہے یا مال کے زیاں کا اندیشہ ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے تو قول صحیح یہی ہے کہ ان صورتوں میں تیمم جائز ہے پانی تو پاس موجود ہے لیکن پیاس لگی ہے یا کوئی ساتھی پیاسا ہے یا جانور کو پانی پلانا ہے اور اس میں یہ پانی خرچ ہونا ہے تو بھی ان تمام حالتوں میں تیمم کے ساتھ نماز پڑھے اور ایسی نماز کے اعدے کی ضرورت نہیں ہے علاوہ ازیں پانی کی سردی سے خائف ہے پانی کے استعمال سے سردی لگ جانے کا خطرہ ہے اس صورت میں بھی تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جب یہ خوف زائل ہو جائے تو نماز کا لوٹانا ضروری ہے تیمم اسی صورت میں جائز ہے جبکہ پانی کو مناسب مقامات پر تلاش کر لیا گیا مقامات طلب سے مراد وہ جگہیں ہیں جہاں مسافر رک کر یا پڑاؤ ڈال کر ایندھن اور گھاس،, گھاس وغیرہ کی تلاش کرتا ہے پانی کی تلاش اس وقت کرنا چاہیے جب نماز کا وقت ہو جائے خواہ سفر قصر ہو یا طویل خواصفر کثیر ہو یا طویل اگر مسافر صوفی کو نماز کی آخری وقت میں پانی ملنے کا یقین ہو لیکن اس نے تیمم سے نماز پڑھ لی تو قول صحیح یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی اور جتنی نماز تیمم سے پڑھی ہے اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا خواہ بھی نماز کا وقت باقی تھا لیکن اگر شروع ہی سے پانی کے حصول کا گمان ہو تو اس صورت میں تیمم باطل ہو جائے گا جیسے کوئی قافلہ آ جائے تو اہل قافل سے پانی مل جانے کی توقع کی جا سکتی ہے اس لیے تیمم جائز نہیں ہوگا یا کوئی صورت پانی مل جانے کی متوقع ہو اگر نمازی نے تیمم سے نماز شروع کی لیکن اثنائے نماز میں اس کو پانی نظر آ گیا تو اس کی نماز باطل نہیں ہوگی اور اس کے اعدے کی ضرورت ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ نماز توڑ دے اور پانی سے وضو کر کے پھر نماز پڑھے یہی ایسا ہے فرض نماز کے لیے قبل از وقت تیمم نہیں کرنا چاہیے ہر فرض نماز کے لیے تیمم کرنا چاہیے البتہ ایک تیمم سے فرض اور نفل پڑھے جا سکتے ہیں لیکن نفل نماز کے لیے جو تیمم کیا ہے اس سے فرض نہیں پڑھے جا سکتے اگر کسی کو پانی اور مٹی دونوں سے کچھ نہ ملے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جب ان دونوں یعنی پانی اور مٹی میں سے کوئی چیز دستیاب ہو جائے تو نماز کا اعادہ کرے جس شخص کو نہ پانی ملا ہے اور نہ مٹی نہ وہ وضو کر سکا ہے اور نہ تیمم ایسا شخص نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن شریف کو نہیں چھو سکتا اور اگر وہ محدث نہیں بلکہ جنبی ہے یعنی اس پر غسل فرض ہے تو اس کو نماز میں قرآن شریف پڑھنا بھی منع ہے وہ قرآن کے ایوز صرف اللہ تعالی کا ذکر کر سکتا ہے تیمم خالص پاک مٹی سے جائز ہے تیمم خالص پاک مٹی سے جائز ہے ایسی مٹی جس میں ریت اور چونا ملا ہو اور اس سے تیمم نہیں ہو سکتا البتہ اس غبار سے تیمم کرنا جائز ہے جو کسی حیوان کی پشت پر موجود ہو یا کپڑے پہ تیمم کے وقت اللہ تعالی کا نام لینا چاہیے تیمم کرنے والے کو چاہیے کہ مٹی پر ہاتھ مارنے سے پہلے نماز کے مباح ہونے کی نیت کرے جب چہرے کا مساح کرے تو چاہیے کہ ہاتھ کی تمام انگلیاں باہم ملی ہوں تمام چہرے کا مساح کرنا ضروری ہے اگر کوئی محل فرض بغیر مساح کے رہ گیا تو تیمم درست نہیں ہوگا دونوں دوبارہ ہاتھوں کے مساح کر کے لیے جب مٹی پر ہاتھ مارا جائے تو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہونی چاہیے اور دھونے کے ضروری مقامات پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اگر مسح پورا کرنے کے لیے دوبارہ مٹی پر ہاتھ مارنے کی ضرورت ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے تاکہ مٹی سے تمام ضروری مقامات مساح کا مسح ہو سکے جب ایک ہتھیلی فارغ ہو جائے تو دوسری ہتھیلی کا اسے اس مساح کرے تاکہ اس طرح دونوں ہتھیلیوں کا مسا ہو جائے پھر داڑھی کے نیچے تک ہاتھوں کو پھیرے اس میں داڑھی کے بالوں کے نکلنے کی جگہ تک مٹی پہنچانے کی شرط نہیں ہے موضوع کا مساح سفر میں موضوع کا مساح تین دن رات کی مدت تک یعنی تین شبانہ روز تک کام دے سکتا ہے بشرط یہ کہ اس مدت میں محدب نہ ہو اور مقیم کے لیے یہ مدت رات دن ہے اس مدت کا آغاز اس وقت سے ہوگا جب کہ وہ بے وضو ہو جائے نہ کہ اس وقت سے جب کہ اس نے موزے پہنے ہوں موزہ پہننے کے وقت نیت کی حاجت نہیں ہے بلکہ مکمل تہارت کی ضرورت ہے لہذا اگر کسی نے ایک موزہ پہن لیا اور دوسرا پاؤں دھونے سے قبل موزے پر مسح کر لیا تو یہ مسح درست نہیں ہوگا دونوں موزوں کو پہن کر مساح کرے موزہ جس پر مساح درست ہے ایسا موزہ ہونا چاہیے جس کو پہن کر چلنا ممکن ہو اور محل فرض اس سے چھپ جائے موزوں کے اوپر ہلکا مساح درست ہے اولا اور مناسب یہ ہے کہ موزے کے اوپر اور نیچے مسح بغیر تکرار کے کرے جب مدت معینہ گزر جائے یا محل فرض یعنی موزے کے پھٹ جانے سے کھل جائے تو مسح کا حکم جاتا رہے گا خواہ موزے کے لپیٹ پاؤں پر باقی ہی کیوں نہ ہو اور وہ باطہارت ہو تو صحیح قول یہ ہے کہ بغیر وضو کیے دونوں پاؤں دھو لیے جائیں اگر مساح کرنے والا مسافر وطن میں آ جائے یا مقیم ہو جائے تو اسی طرح مسح کرے جس طرح ہضر یعنی مقام کی حالت میں کرتا ہے اسی طرح اگر کوئی مقیم مسافر بن جائے تو پھر وہ مسافر کی طرح مسح کرے اگر جرابوں پر نمدن یا سخت کپڑا نمدہ یا سخت کپڑا چڑھا لیا جائے ان پر بھی مساح کرنا درست ہے جرابوں پر بھی مساح جائز ہے البتہ دھونے کا مقام ظاہر نہ ہو یعنی تمام پاؤں چھپ جائے پھٹے ہوئے موضوں پر مساح درست نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بعض حصے کھلے ہوتے ہیں اور پاؤں کے بعض حصے کھلے ہوتے ہیں اور پاؤں کے بعض حصے چھپے ہوتے ہیں قصر اور جمع سلاد یعنی دو نمازوں کا جمع کرنا سفر کی حالت میں جہاں تک قصر اور ایک وقت میں ظہر و اثر کی نمازوں کا جمع کرنا ہے تو نماز ظہر و اثر کو ایک وقت میں جمع تو کیا جا سکتا ہے لیکن ہر ایک نماز کے لیے جدا گانا تیمم کرنا ہوگا اور گفتگو وغیرہ سے دونوں نمازوں نے نمازوں نے مابین فصل پیدا نہ کرے اسی طرح مغرب و عشاء کو مسافر جمع کر سکتا ہے لیکن نماز مغرب میں قصر نہیں ہے اور نہ نماز فجر میں قصر ہے ان دونوں نمازوں یعنی مغرب و فجر کو بالکل اسی طرح ادا کرے جس طرح بغیر قصر او جمع کے ادا کیا جاتا ہے سنت ہائے مقدہ کو دو سنتوں میں جمع کر کے عصر اور ظہر اور عصر کے فرائض سے پہلے پڑھے اور جب دونوں فرائض سے فارغ ہو جائے تو نماز ظہر کے فرائض کے بعد جو دو سنتیں یا چار سنتیں پڑھتا ہے وہ پڑھے اسی طرح نماز مغرب و عشاء جمع پڑھنے کے بعد ان کی سنت ہائے مقدہ پڑھے اور سنتیں ادا کرنے کے بعد عشاء کے وطر ادا کرے سواری پر بیٹھ کر فرض ادا نہیں کیے جا سکتے سواری پر سوار رہ کر فرض کسی حال میں ادا کرنا جائز نہیں ہے بجز اس کے کہ غزوہ میں شریک ہو اور لڑائی برابر جاری ہو البتہ سنت ہائے مقدہ اور نوافل سواری پر ادا کر سکتا ہے اس حال میں رکو و سجود اشارے سے ادا کرے لیکن سجدے کے اشارے میں رکو کے اشارے سے زیادہ جھکے مگر اس وقت جب کہ وہ پر قادر ہو یعنی جم کر بیٹھا ہو جیسے کجاوا ہو یا کسی چیز پر بیٹھا ہو سواری کی حالت میں منہ کا راستے کی طرف ہونا روبہ قبلہ ہونے کے قائم مقام ہوگا راستے کی جانب سے منہ کو سوائے قبلے کے کسی اور طرف نہ کرے اگر اس نے اپنی سواری کو اس سمت سے موڑ لیا جدھر وہ رواں تھی اور وہ سمت قبلے کی نہیں ہے جدھر سواری کو موڑا ہے تو اس صورت میں وہ نماز باطل ہو جائے گی اگر مسافر پیدل سفر کر رہا ہے تو سفر میں اس کو نفل بھی پڑھنا چاہیے اگر مسافر محرم نہیں ہے تو راہ کے رخ پر نماز پڑھ سکتا ہے لیکن اگر مسافر محرم ہے تو حالت احرام میں قبلہ روح ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے رکو و سجود کے لیے اس کو اشارہ کافی ہے سوار کے لیے احرام کے واسطے بھی روح بقبلہ ہونے کی حاجت نہیں ہے اگر مسافر مقیم ہو گیا اور پھر سفر اختیار کر لیا تو اس کے لیے اس دن کا روزہ پورا کرنا ضروری ہو گیا اسی طرح اگر مسافر تھا پھر مقیم ہو گیا جب بھی اس کے لیے یہی صورت ہوگی کہ روزے دار بن کر دن تمام کرے کہ سفر میں روزہ نہ رکھنے سے یہ افضل ہے اسی طرح حالت سفر میں نماز قسر کرنا پوری نماز پڑھنے سے افضل ہے جس قدر ہم نے یہاں سفر کی حالت میں صوفی کے لیے شرعی احکام کو بیان کیا ہے ان کا جان لینا اس کے لیے کافی ہے یعنی اس قدر شرعی احکام کا سفر کے دوران صوفی کا جان لینا کافی ہے رفیق سفر کی ضرورت سفر میں یہ مستحب ہے کہ صوفی مسافر کسی رفیق سفر کو تلاش کرے اور وہ ایسا ہو جو دینی معاملات میں اس کا ممد و مددگار ثابت ہو سکے جیسا کہ کہا گیا ہے پہلے کوئی ساتھی تلاش کرو پھر سفر کرو اور رفیقریق حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کرنے سے منع فرمایا ہے ہاں اگر کوئی صوفی اپنے نفس کی آفتوں سے باخبر ہے اور صحیح بصیرت کے بعد وہ تنہا سفر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تنہا سفر کرنے میں کوئی حرج اور خطرہ نہیں ہے امیر جماعت کا اجتماعی سفر میں ہونا ضروری ہے اگر سفر جماعت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو ان میں جو کوئی بہتر ہو اس کو امیر بنا لیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر سفر میں تم تین افراد ہو تو تم اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لو یہی وہ امیر جماعت ہوتا ہے جس کو صوفیہ بشیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں امیر شخص کو ہونا چاہیے جو زہد پرہیزگاری میں سب سے بڑھ کر ہو بلکہ تقوی میں سب سے زیادہ اور مروت اور سخاوت میں سب سے بیش اور سب سے زیادہ شفیق ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بہتر اور نیک ہو شیخ عبداللہ مروزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک بار ابو علی اور رباطی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہم سفر بنے تو شیخ عبداللہ نے کہا کہ میں امیر بنوں یا آپ بنیں گے ابو علی اور رباطی نے کہا کہ آپ امیر ہیں چنانچہ اپنا اور اپنے رفیق سفر یعنی ابو علی کا سامان اپنی کمر پر لادے چلتے رہے اسی حالت سفر میں ایک رات بارش ہو گئی چنانچہ شیخ عبداللہ مروزی تمام رات شیخ ابو علی اور رباتی کے سرحانے کھڑے رہے اور ان کو بارش سے بچانے کے لیے اپنی کملی سے ڈھانپے رہے اور جب ابو علی اور رباتی ان کو اس فیل سے روکتے تو وہ فرماتے کہ کیا میں تمہارا امیر نہیں ہوں اور کیا تم پر میری اطاط و انقیاد واجب نہیں ہے عزت و وقار کے حصول کے لیے امیر بننا اگر کوئی درویشوں کے ساتھ محض ان سے تعت کرانے اور ان پر حکم چلانے اور اپنی عزت افزائی کے لیے امیر بن کر رہے اور اس کی خواہش ہو کہ وہ امیر بن کر ان خانقاہ نشینوں اور خادموں پر مسلط ہو جائے اور اس طرح اس کا نفس اپنی آرزو کو پہنچ جائے تو اس یہ طریقہ جاہل ابوالحوصوں کا ہے جو صوفیہ کرام کے طریقے کے بالکل خلاف ہے یہ طریقہ ان دنیا پرستوں کا ہے جو ام والے دنیا جمع کرنا چاہتے ہیں بس وہ اپنی اغراض کی تکمیل کے لیے ایسے ہی رفقائے سفر کو انتخاب کرتا ہے جو دنیا کی طرف مائل ہوں اور پھر یہ سب مل کر اغراض نفسانی کی تکمیل میں مصروف ہوتے ہو جاتے ہیں اور دنیا پرستوں کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں تاکہ مقاصد نفسانی کو پورا کر سکیں ان لوگوں کے یہ اجتماع غیبت اور دوسرے مقروحات سے خالی نہیں ہوتے اور اس سفر سے مقصود ان کا سیر و تفریح اور جلب منفیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا حلب منفیت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا جب تک کسی خانقاہ سے ان کے مفادات وابستہ رہتے ہیں تو یہ لوگ وہاں اپنے قیام کی مدت کو طویل کر دیتے ہیں خواہ اسباب دینی وہاں میسر نہ آ سکیں یعنی دینی فوائد حاصل نہ ہو سکیں لیکن دنیاوی مقاصد کے حصول کے لیے کے باعث پڑے رہتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ وہاں آمدنی اور فتوح کی قلت اور کمی ہے تو خانقاہ سے رخصت ہو جائے حالانکہ اسباب دینی کا حصول وہاں آسان ہوتا ہے اور ان کی کثرت ہوتی ہے لیکن چونکہ دین ان کا منتہائی مقصود نہیں ہے اس لیے وہاں سے کھسک لیتے ہیں بس یاد رکھنا چاہیے کہ یہ صوفیہ کا طریقہ نہیں ہے بھائیوں کو ودا کرنا مستحبات سے ہے سفر کے موقع پر اپنے بھائیوں کو رخصت اور ودا کرنا مستحبات سے ہے اور دعائے معصورہ ان کے حق میں کرنا چاہیے کسی بزرگ کا ارشاد ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ تک گیا پھر جب میں ان سے جدا ہونے لگا تو انہوں نے میری مشائت کی مجھے چھوڑنے کچھ دور تک گئے اور کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جناب لقمان نے اپنے فرزند سے کہا کہ اے فرزند کہ بلا شبہ جب کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کی امان اللہ تعالی کی امانت میں دے دیا جاتا ہے تو اس کی حفاظت فرماتا ہے اور میں تیرا دین اور تیری امانت اور تیرے عمل کا خاتمہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سفر اختیار کرے تو تم کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو اللہ کے سپرد کر دو کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں میں برکت عطا فرماتا ہے اور وہ اس مسافر کے حق میں کرتے ہیں جو اس مسافر کے حق میں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب آپ کسی کو ودا فرماتے تو ارشاد فرماتے خداوند بند تعلی تقوا کو تیرا زاد راہ بنائے اور تیرے گناہ بخش دے اور جو جس طرف توجہ کرے اس میں خیر عطا فرمائے جب ایک بھائی اپنے مسافرت کا ارادہ کرنے والے بھائی کو ودا کرے تو وہ اس بات کا اعتقاد رکھے کہ جب وقت ودا اس کو یہ اللہ کے سپرد کر رہا ہے اور اس کے لیے دعائے خیر کر رہا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی دعا اس مسافر بھائی کے حق میں قبول فرمائے گا ایک عجیب واقعہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے عہد خلافت میں لوگوں کو عطیات دے رہے تھے ایک شخص اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر آیا تاکہ اس کو بھی عطیہ مل جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ جیسا تیرا بیٹا تجھ سے مشابہ ہے میں نے ایسی مشابہت کسی اور باپ بیٹے میں نہیں پائی تو اس شخص نے کہا کہ اے امیر المومنین میں آپ کو اس مشابہت کا سناتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جب میں نے سفر کا ارادہ کیا تو یہ میرا یہ بیٹا اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میرے رخصت ہوتے وقت اس کی ماں نے مجھ سے کہا کہ تم جاتے ہو اور میں اس حال میں ہوں یعنی تم مجھے اس حالت میں چھوڑے جا رہے ہو میں نے بیوی سے کہا کہ میں اس کو جو تیرے پیٹ میں ہے اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہ کہہ کر میں سفر پر چلا گیا جب کچھ مدت کے بعد میں سفر سے واپس آیا تو مجھے معلوم کہ میری بیوی مر چکی ہے لوگ میرے پاس بیٹھے ہوئے میری بیوی کے, موت کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے کہ یقائق اس کی قبر میں پر آگ روشن نظر آئی. میں نے لوگوں سے کہا یہ آگ کیسی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری بیوی کی قبر ہے اس پر روزانہ رات کو ہم یہ آگ روشن دیکھتے ہیں میں نے کہا اللہ کی قسم وہ عورت یعنی میری بیوی بڑی آبدہ قائم اللیل اور روزے دار تھی میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لیا اور ہم اس قبر پر پہنچے ہم لوگوں نے اس قبر کو کھوٹ ڈالا کھوتے ہی یکبارگی ایک جلتا ہوا چراغ نظر آیا اور اسی کے ساتھ اس قبر میں اس لڑکے کو چلتا ہوا دیکھا اس دم حاطف غیبی نے کہا کہ لے یہ تیری امانت ہے اگر تو اس کی ماں کو بھی ہماری امانت میں یعنی وقت سفر اس طرح دے دیتا تو اس کو بھی زندہ پاتا یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وہ تجھ سے اس سے زیادہ مشابه ہے جتنا ایک گھوڑا دوسرے گھوڑے کے مشابہ ہوتا ہے دو دورکات نماز پڑھ کر سفر پر روانہ ہونا چاہیے سفر کرنے والے کو چاہیے کہ جس منزل سے کوچ کرے تو دو رکات نماز نفل پڑھ کر کوچ کرے اور اس طرح دعا کرے الحم زد فتقو وقفی وجہ لل خیر این توجہ تو الہی تو مجھے تقوا کا توشہ عطا فرما اور میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور میں جس طرف متوجہ ہوں یعنی جہاں کہیں جاؤں مجھے بھلائی کی طرف متوجہ فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر نزول فرماتے تو جب وہاں سے روانگی فرماتے تو دو رکعت نماز ادا فرما کر روانہ ہوتے پس درویش مسافر کو چاہیے کہ جب وہ کسی منزل یا خانقاہ سے کوچ کرے تو دو رکات نماز پڑھ کر کوچ کرے أجب صفاري بصفاره جاي، توي الدواب برهي، سبحان الذي صخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، بسم الله الله أكبر، تبقلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم أنت الحامل على الظهر، وأنت المستعان على العمور، پاک ہے وہ ذات جس نے اس جانور کو ہمارا متی اور تابع فرمایا ہے ورنہ ہم اس کو تابع نہیں بنا سکتے تھے میں خدا کے نام سے سفر کو شروع کرتا ہوں اور اللہ بہت بڑا ہے میں نے اس پر بھروسہ اور تقیہ کیا ہے طاقت اور قدرت صرف اللہ کے لیے ہے جو سربلند اور عظمت والا ہے الہی تو ہی اس جانور کی پیٹھ پر مجھے سوار کرانے والا ہے اور میں تمام کاموں میں تجھ ہی سے مدد کا طالب ہوں منزل سے روانگی کا مصنون طریقہ روانگی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ منزل سے الگ صبح کوچ کیا جائے اور سفر کی ابتدا جمعرات کے دن سے کی جائے حضرت قاب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوائے جمعرات کے بہت کم اور کسی دن سفر شروع فرماتے تھے اور جب آپ کہیں سریا روانہ فرماتے تو دن کے ابتدائی حصے میں روانہ فرماتے مستحب ہے کہ جب کسی منزل پر منزل اور پڑاؤ کے قریب پہنچے تو یہ دعا پڑھے و رب الردینی وما اقلہ و رب الشیاتی وما ادل و رب الریاہی وما زرینا و رباری وما جرينا. أسألك خير هذا المنزل وخير أهله وأعوذ بك من شر هذا المنزل وشر أهله اے اللہ جو تمام انسانوں کا پروردگار ہے جس پر وہ سایہ فگن ہوتے ہیں اور تمام زمینوں اور ان کی اٹھائی ہوئی چیزوں کا رب ہے جو وہ جو تمام شیاطین اور ان کے گمراہ افراد کا ہواؤں اور ان چیزوں کا جو ان سے اڑتی ہیں اور جو سمندروں اور ان چیزوں کا جن پر بہنے والی ہیں پروردگار ہے میں تجھ سے اس منزل اور اس منزل کے رہنے والوں کی بھلائی کا خواہاں ہوں اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس منزل اور اس منزل کے رہنے والوں کے شر سے اور جب منزل پر پہنچ جائے تو دو رکات نماز ادا کرے مسافر کے پاس تہارت کا جملہ سامان موجود ہونا چاہیے روایت ہے کہ شیخ ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ چار چیزیں اپنے پاس ہزر اور سفر میں ہر دم رکھتے تھے یعنی چار چیزوں کو خود سے جدا نہیں کرتے تھے یعنی لوٹا سوئی دھاگا قیچی اور رسی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر فرماتے تھے تو آپ کے پاس یہ پانچ چیزیں ہوتی تھیں آئینہ سرمادانی طرح مسواک اور کنگھا ایک روایت میں کینچی کا بھی ذکر آیا ہے اور صوفیہ تو آسا بھی ساتھ رکھتے ہیں یعنی اس کو کبھی نہیں چھوڑتے اور یہ بھی مصنون ہے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ممبر کو اختیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اور اگر میں عصا کو اختیار کروں تو آسا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسٰ علیہ السلام نے بھی اختیار کیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عصا پر تقیہ لگانا انبیاء علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عصا تھا جس سے آپ تقیہ لگایا کرتے تھے اور اصحاب ردی العدان اللّہ علیہ مجمعین کو عصا سے تکیہ لگانے کا حکم فرماتے تھے اسی طرح لوٹا پاس رکھنا بھی رسول اللہ صلی اللہ ع وسلم کی سنت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے سے وضو فرما رہے تھے کہ لوگوں کے لوگ اجلت و صورت کے ساتھ آپ کی طرف بڑھے جس طرح روتے ہوئے بچے کی طرف ماں جھپٹ کر جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اس اجلت اور جھپٹ کر آنے کا کیا سبب ہے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں پانی نہیں مل سکا ہے کہ ہم پئیں اور وضو کریں یہی پانی موجود ہے جو حضور کے پاس ہے اس لیے ہر ایک چاہتا ہے کہ جلدی سے پہنچ کر تھوڑا سا پانی حاصل کرے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹے پر اپنا دستے مبارک رکھ دیا میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت تھا مبارک سے پانی اسی طرح ہل رہا تھا جس طرح ابل رہا تھا جس طرح چشمے سے ابلتا ہے بس اس پانی سے تمام لوگوں نے وزو کر لیا اور وہ سب کے لیے کافی ہو گیا اور میں نے ان سے یعنی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ سے دریافت کیا کہ آپ کتنے لوگ تھے حضرت عبداللہ نے کہا کہ اگر ہم ایک لاکھ بھی ہوتے تو وہ پانی ہمارے لیے کافی ہوتا اس وقت ہم غزوہ الہدیبیہ میں صرف پندرہ سو افراد تھے یعنی یہ واقعہ غزوہ ہدیبیہ کا ہے اس وقت وہاں مسلمانوں کی تعداد صرف پندرہ سو تھی کمر بستہ ہونا بھی صوفیہ کی سنت ہے کمر کا باندھنا بھی صوفیہ کی سنت ہے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ردوان اللہ تعالیٰ علیہم مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ تک حج کے لیے پیادہ سفر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹپکوں سے اپنی کمرے کس لو بس ہم نے اپنی کمرے ٹپکوں سے باندھ لیں اور آپ کے پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے روانہ ہوئے آداب صوفیہ میں سے یہ بھی ہے کہ جب سفر کے لیے روانہ ہوں تو صبح دورکات نماز ادا کر کے خانقاہ سے نکلیں اس طرح ہم نے گھر سے نکلتے وقت دورکات نماز کے ادا کرنے کے لیے بیان کیا ہے جس طرح ہم نے گھر سے نکلتے وقت دورکات نماز کے ادا کرنے کے لیے بیان کیا ہے خانقاہ سے روانہ ہوتے وقت موزے اپنے آگے رکھے اس کے بعد آبا کی داہنی آستین پہلے پہنے اس کے بعد بائیں آستین پہنے پھر ٹپکے سے اپنی کمر کو کسے اور جوتے رکھنے کی تھیلی اٹھائے اور اول اس کو جھاڑے پھر اس جگہ جہاں اس جگہ جائے جہاں موزے پہننا مقصود ہوں وہاں پہلے مسلح کو دوہرا کر کے بچھائے پھر دونوں جوتوں کے تلووں کو ایک دوسرے سے رگڑے تاکہ نجاست خشک ان سے چھوٹ جائے اب بائیں ہاتھ میں جوتا اور دہنے ہاتھ میں جوتے رکھنے کی تھیلی کو پکڑے اور تھیلی میں جوتے اس طرح رکھے کی ایڑیاں تھیلی میں تھیلی میں نیچے کی طرف ہوں تھیلی کا منہ بند کر دے یعنی باندھ دے جوتا تھیلی میں بائیں ہاتھ اور بائیں رخ پر رکھے پھر اس تھیلی کو کمر کے ساتھ باندھ لے اب مسلے پر بیٹھ جائے بائیں ہاتھ سے موزے کو اٹھا کر جھاڑے پھر دائیں پاؤں میں پہنے موزے پہنتے وقت کمر بند یا جوتے کا کوئی حصہ زمین پر نہ گرے موزے پہننے کے بعد ہاتھ دھو ڈالے اور اب اس مقام کی طرف رخ کر کے جہاں سے سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہے حاضرین کو الوداع کہے اگر کوئی رفیق از راہ خدمت یا محبت اس کا سامان مثلا بستر یا عبا وغیرہ اٹھا کر خانقاہ کے باہر تک چلنا چاہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے خانقاہ کے باہر مشایت کرنے سے روک دے اور اس کو رخصت کر دے باہر آ کر جب مشکیز باندھے تو پہلے بطور رسم صوفیہ اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے داہنی بغل کے پیچھے سے نکالے پھر بائیں جانب مشکیزے کو باندھ لے دایاں کندھا خالی رکھ رہنا چاہیے مشکیزے کی گرہ دائیں جانب رہنا چاہیے آسنائے سفر میں اگر کسی اچھے مقام پر پہنچے یا اس کے کچھ برادران اس طریقت برادران طریقت اس کی پیشوائی کسی جگہ کریں یا شیخ طائفہ کسی جگہ اس کو خوش آمدید کہے تو وہاں مقام کرنا چاہیے تو مشکیزہ کو کاندھے سے اتار کر زمین پر رکھ دے اور ان لوگوں کا خود بھی استقبال کرے اور انہیں رخصت کرے جب وہ لوگ رخصت ہو جائیں تو مشکیزہ کو حسب سابق پھر باندھ لے اگر ایسی صورت پیش نہ آئے اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ جائے خواہ خانقاہ وغیرہ ہو یا نہ ہو تو وہاں مشکیزہ کو اتار دے اور اتارتے وقت اسے اپنے بائیں بغل کے نیچے رکھ لے اسی طرح اپنے اثا اور چھاگل یعنی لوٹے کو بائیں ہاتھ میں لے لے رسوم سفر کی پابندی اور ان کا ترک یہ وہ طریقے ہیں اور وہ رسوم ہیں جو خوراسان اور جبل کے فقیروں اور صوفیوں میں پسندیدگی کی نظر سے دیکھے جاتے تھے جاتے ہیں لیکن عراق کو شام اور مغرب کے صوفیہ اور فقرا ان رسوم کی پابندی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ ان رسوم کی پابندی عمر مستحسن نہیں ہے کہ ان کی پابندی کرنے سے محض رسوم دن... دنیاوی کی پابندی ہوتی ہے اور نتیجتاً اہل حقائق سے غفلت پیدا ہوتی ہے لیکن وہ لوگ جن رسوم کی پابندی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آداب سفر ہیں جو ہمارے اسلاف نے وضع کیے ہیں یعنی ہمارے بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں جب یہ لوگ اس رسوم کی ادائیگی میں کوئی کمی اور خامی دیکھتے ہیں تو ایسے شخص کو وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ صوفی نہیں ہے حق یہ ہے کہ دونوں گروہ پسند و ناپسند میں افراد و تفرید کا شکار ہیں صحیح اور درست صورت حال یہ ہے کہ جو کوئی ان رسوم کی پابندی کرتا ہے اور ان کا انکار نہیں کرتا تو وہ قابل مذمت نہیں ہے کہ یہ رسوم شریعت کے خلاف نہیں ہے بلکہ آداب میں داخل ہیں اور اس کو آداب کہا جا سکتا ہے اور جو کوئی اس کی پابندی نہیں کرتا اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے کہ یہ رسوم و آداب نہ شرح میں واجب ہیں اور نہ ان پر تاکید آئی ہے خراسان اور جبل کے بیشتر فقرہ اس رسوم کی ادائیگی میں اس قدر مبالغہ کرتے ہیں کہ وہ حد افراد پہنچ گئے ہیں اور عراق و شام ممالک غربی کے جو فقرہ ان آداب و رسوم کی پابندی نہیں کرتے وہ ان رسوم سے گریز کرتے ہیں اور حد تفرید تک پہنچ گئے ہیں زیادہ مناسب اور سزاوار بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت میں منع کیا گیا ہے وہ بری اور ناپسندیدہ ہے اور جو شریعت میں منع نہیں ہے وہ بری اور ناپسندیدہ نہیں ہے شریعت میں جسے روکا گیا ہے سے رک جائے اور جس سے نہیں روکا گیا ہے سے انکار نہ کرے ایسی صورت میں برادران تصوف یعنی درویش بھائیوں کے معمولات اور تصرفات کو قابل اعتزار سمجھنا چاہیے جب تک کہ من رات میں مبتلا نہ ہوں یا ان کے ان آداب سے مستحبات میں خلل پیدا نہ ہوتا ہو اللہ تعالیٰ ہی توفیق کا دینے والا ہے